أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا منها او اجد النار کی آیت نمبر نو سے آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وحلع حدیف موسا اور کیا آپ کو اے محمد علیہ السلام موسا علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے یعنی یہ واقعہ سننے کے قابل ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے توحید کے بارے میں اور پیغمبری کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور وہ قصہ یہ ہے مسا علیہ السلاۃ وسلام مدین سے مصر واپس آ رہے تھے فرعون سے بات کر وہ مدین چلے گئے تھے پھر مدین میں ان کی شادی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ اب وہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک تو سردی تھی دوسرے وہ راستہ بھی بھول گئے تھے دور سے ایک آگ نظر آئی تو موسا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا میں ابھی آتا ہوں آگ لے کر پھر تھوڑی سی سردی بھی کم ہو جائے گی آگ لے کر آؤں گا اور اگر وہاں کوئی مل گیا اس سے راستے کا بھی پوچھ لوں گا اس لیے کہ آگ تو لوگ جلاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوگا نا وہاں پر اس دوران فقاء جس وقت انہوں نے دیکھی ایک آگ بس انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا یہاں ٹہرو انی آنستو نارا میں نے ایک آگ دیکھی ہے لال لی آتی کم منہا بے شاید کہ میں وہاں سے شاید کہ کسی لکڑی میں آگ سلگا کر جلا کر لے آؤں او اجیدو اجیدہ ہدا یا وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی مل جائے تو میں اس سے راستے کا پوچھ لوں ایک تو سردی ہے دوسرے راستے کا معلوم نہیں ہے تو سردی کا علاج تو آگ سے ہو جائے گا اور راستے کا پتہ جو ہے وہ آگ کے پاس کوئی بیٹھا ہوگا کوئی موجود ہوگا تو اس سے پوچھ لیں گے نو دیا موسا یہ جو آگ موسا علیہ السلاۃ والسلام کو دور سے نظر آ رہی تھی دراصل یہ نور تھا روشنی دور سے جب نظر آتی ہے تو آدمی کو آگ کی طرح لگتی ہے نا دراصل وہ ایک روشنی تھی فلم موسا جب پہنچے موسا علیہ السلاۃ وسلام اس آگ کے پاس تو آواز آئی اے موسا انبوں کا فخلا نلک یقیناً میں تیرا رب ہوں میں اللہ ہوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فخلا علیک آپ اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں ان قبل ہوا دل اس لیے کہ آپ پاک اور مقدس وادی طوا میں ہیں اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کسی مقدس جگہ میں جاتا ہے تو جوتے اتار لینے چاہیے جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے بوٹ چپل وغیرہ یہ اتار لینے چاہیے ہوختر تو کا فستا میں اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے موسا میں نے تجھ کو پسند کیا ہے فست میں علمایوہ سو سنتے رہو جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسے وہی کہتے ہیں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اسے سنیں ان اللہ میں جو ہوں اللہ ہوں لنا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی فا تو تم بھی اے موسا میری ہی عبادت کرو اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی تو تم بھی میری ہی عبادت کرو وہ عقیم صلاح اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو دل میں بھی اللہ کو یاد کرو اور ظاہر میں بھی اللہ کو یاد کرو دل میں اللہ کو یاد کرنا حید ہے اللہ کی صفات قدرت ہے صفات علم ہیں ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا اور دل میں یہ خیال رکھنا یہ ذکر ہے نماز پڑھنا یہ ظاہر میں ذکر ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے انطاطیت کا دفیہ یقیناً قیامت آنے والی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں اور قیامت کیوں آئے گی لیتو جزا کلو نفسیم بیما تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے جو کچھ عمل وہ دنیا میں کر رہا ہے اس کا بدلہ اسے دیا جائے قیامت نہیں ہوگی تو اچھے عمل کرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا اور برے عمل کرنے والے کو کیا سزا ملے گی کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے قیامت قائم کی جائے گی تاکہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو برا بدلہ ملے فلاح سدن کا تو آپ کو روک نہ دے قیامت کی تیاری سے کون ملا مل بہا وہ شخص جو کہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ تباہ ہو اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے فتھر پھر آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے پھر آپ بھی ضائع ہو جائیں گے یعنی اگر آپ قیامت کی تیاری نہیں کریں گے غافل ہو جائیں گے تو آپ بھی تباہ ہو جائیں گے اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں مسا علیہ السلاۃ وسلام سے بات کی ہے مسا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ کلام کیا ہے اس لیے مسا علیہ السلاۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا یہ مسا علیہ السلاۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلایا تھا وہاں اللہ جل جلالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی ہے اللہ جل جلالہ ہمیں پیغمبروں کی ان واقعات سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق ہی محمد و علی علیہ وصحب